یا رسول اللہ آپ سلامت رہے یا رسول اللہ آپ کی ناموز سلامت رہے آپ کی عزت سے عزت ہماری ہے آپ کی عزمت سے عزمت ہماری ہے ہم آپ کی ناموس پر پہرا دیں گے محافظ ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی عزمات کو چھوڑ سکتے ہیں اپنی اولاد بھول سکتے ہیں اپنے مال و منال کو فنا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی عزت اور عربت پر پہرہ دینا نہیں چھوڑ سکتے میرا سب کچھ آپ پہ میں جا لے کر نکلو ایک خاک نشی مقتل مقتل یہ رسم دوبارہ زندہ ہو تعلیم پر ہے بتاری ہو جس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان یہ جان یہ جان جانی ہے تو کوئی بات نہیں گستاخ نبی کی ایک نزا گستاخ نبی کی ایک نزا گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے تیری اب خیر نہیں ہے تیری اب خیر نہیں ہے خیر نہیں, خیر نہیں خیر نہیں ہے استاق محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں خیر ہے محمد تیری خیر نہیں ہے سے لا دیں گے دل و جان گستاخ کے سرکار کے رکھ دیں گے مسلمان گستاخ کے سرکار کے رکھ دیں گے مسلمان سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا ہم اس کے شب بنا ڈال یہ بات کوئی خیر نہیں ہے استاد محمد تیری خیر, نا خیر, نا خیر نا نا نہیں ہے استاد محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے استاد محمد تیری خیر نہیں ہے بے موت مرے گا اس دنیا میں وہ جلد ہی بے موت مرے گا جتنے ہیں نبی سارے ہیں تعظیم کے قابل جتنے گے نبی سارے گے تعظیم کے کوئی بھی انسان کرے گا سن لو کہ یہاں اتنا بھی اندھیرے نہیں ہے استاد محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں نہیں ہے استاد محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے دائے شاہ ابرار ہیں لیکن ہم لوگ بدائے شہے ابرار ہے لیکن کرنے کو تیار ہے لیکن مردہ زمین تیرا اصل پہ نہیں ہے استاف محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے استاف محمد تیری خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے محمد تیری خیر نہیں ہے کے پیرو مل جائے جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو مل جائے جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو ہے ان کی زبان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 پہ لٹا دیں گے دلو جان گستاخ کے سرکار کے رکھ دیں گے مسلمان گستاخ کے سرکار کے رکھ دیں گے مسلمان سرکار کی تو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 جہی ہے کفر فروشوں کے لیے تباہی ہے قبر فروشوں کے لیے تباہی شجاعت گئے ہم شجاعت گئے ہم ہے در کی راہوں کے گراہی کے ہم ہے در راہی بے کار کسی سے بھی, بھی ہمیں بے نہیں ہے محمد, محمد،, محمد خیر نہیں ہے خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اور محضمد تیری اور نبی کی ایک ددا سر سے جدا سر سے جدا گستاخ نبی کی ایک ددا سر سے جدا Stop!